كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل الله في ظلال مبين وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الله في ظلال مبين صدق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني وهو قولي آمين يا رب العالمين أمازك جادة الجفير للبطير ومازلو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سیرت پہ جو گفتگو ہوتی ہے سیرت سے مراد ہے آپ کے کارنامے جو آپ نے کام کی اور جو کام آپ کے کی سپرد کیا گیا اس کام کی کسوٹی پہ آپ کو پرکھنا کہ آپ نے وہ پورا کیا اور کس شان سے پورا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی تعریف ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل آپ کی آنکھیں کیسی تھی بال کیسے تھے رنگ کیسا تھا ناد کیسی تھی آپ چلتے کیسے تھے اور ایک ہے آپ کی ذات پہ گفتگو آپ کا مادہ تخلیق کیا رہا ہے؟ جہاں تک آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تعلق ہے تو وہ تو میرے خیال میں انسانوں میں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ بیان وہی کرتا جو جانتا ہے اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احاطہ کر دیا اور آپ کی شان کو اس نے پہچان لیا ہے یہاں تک کہ انبیاء میں سے بھی کوئی نبی یہ بات نہیں یعنی حضرت عیسا علیہ السلام اپنی نبوت اور العظم نبیوں میں سے ہیں اس کے باوجود وہ اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ نبوت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تسمیں باندھنے میں سے کسی ایک کا میں انتخاب کر لوں تو مجھے ان کے جوتے کے تسمے باندھنے کا اعزاز دے دے لہذا یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ مولوی اس پہ بات کرتے ہیں یعنی جس کا انہیں پتہ ہی نہیں حضور کے کارنامے ہمارے سامنے قرآن ان کو واضح کر رہا ہے یہ تو ہمارے نالج میں تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے احادیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یہی معاملہ شمائل کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک کیسی تھی اور جہاں تک شان کی بات ہے اس میں میں بہت کیا کرتا مجبوراً پیاز گفتگو کرنی پڑے گی اس لیے کہ حضور کی شان بڑا نازک معاملہ ہے حضور اس مقام پہ ہیں کہ اس کے بعد اللہ ہے اور اگر آپ نے ذرا سا بلند کر دیا تو آپ نے ان کو خدا بنا دیا اور اگر کم کر دیا تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے یعنی دونوں صورتوں میں خطرہ ہے کم بیان کریں گے تو بھی ظاہر ہے ہے اور گلو کریں گے تو خدا بنا دیں گے اس لیے کہ بہت تھوڑا فرق ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ با خدا دیوانہ باشند با محمد ہوشیار جب خدا کی شان بیان کرنی ہو تو دیوانہ بن جتنا تو بڑھاتا چلا جائے گا جتنا بڑھاتا چلا جائے گا اللہ اس سے بھی زیادہ ہے لیکن بامحمد ہوشیار جب بات حضور کی ہو تو سنبھل سنبھل کے بات کرنا کہیں خدا نہ بنا دینا لہٰذا میں اس میں بڑی احتیاط کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سورہ بقرہ میں کوٹ کیا گیا آیت نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت نمبر ہے جی ایک سو انتیس ربانہ وابا سیم ہوں اے اللہ ان میں رسول مبروس فرما مین ہوں سے کیا مراد ہے فیم تو ہو گیا کہ ان میں منہم انہی میں سے انہی میں سے صحابہ کے لیے آئے گا یعنی مکے والوں کے لیے آئے گا تو آئے گا کہ انہی قوم میں سے ان کی قوم میں سے راجا حضور ہاشمی بنو ہاشم میں سے قریشی ہیں انہی کے خاندان میں سے اور جب عام مسلمانوں کے لیے یہ بات ہوگی عام انسانوں کے لیے بات ہوگی تو ہوگا کہ انہی کی جنس میں انسانوں میں سے رسول اٹھا ٹھیک جی سورہ بکرا میں ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سو اکاون میں فرمایا کمار سلنا فی کم رسول منكم. جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا تمہیں میں جی. آگے چل کے سورہ عالیہ عمران میں ساتھ فرمایا اس با سفیم رسول من اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر اب ذرا یہاں سارے مومن ہیں تو اس سے مراد کوئی قبیلہ نہیں ہو سکتا کہ ہاشمیوں میں سے بھیجا قریشوں میں سے بھیجا یہاں جو احسان جتلایا جائے وہ تمام نو انسانیت پر ہے ان میں سے جو بھی مومن ہوا ہے یہ اس کے لیے احسان ہے اللہ کا لق من اللہ وال محمنی نہ اس با سا فیمر سن سے کیوں یہ احسان ہے اس لیے یہ احسان ہے اللہ کا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے لہذا آپ انسانوں کی استطاعت کچھ پہچانتے تھے جان یہ کتنا کر سکتے ہیں کس چیز کا کتنا دکھ ہوتا ہے مثلاً آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو ایک نہیں تین بیٹوں کی وفات ہو تو آپ کو پتا تھا اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے جب مرتی اور اپنی بیٹیوں کو بھی رخصت کیا حضور نے چار بیٹیاں بیائی لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہتی حضور کا بیٹا ہوتا نا پھر وہ مرتا تو پتا چلتا کیا دکھ ہوتا ہے ہمیں تو نصیت کرتے ہیں ہمیں تو حکم دیتے ہیں اپنا کوئی مرا نہیں ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا حضور نے اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کر کے آپ نے فرمایا ابراہیم تیری تکلیف پہ دل جلتے آنکھیں روتی ہیں لیکن منہ سے وہی نکلتا جس پہ میرا رب راضی بیٹی بیائی لوگ جی کہتے ہیں جی تھوڑا جہیز دیں جی یہ کریں جی وہ کریں جی اپنی بیٹی ہوتی تو پتا چلتا کہ جب بیٹی کا ڈولا اٹھتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے اور ماں باپ کیا کچھ دینا چاہتے حضور نے بیٹی کے ڈولے بھی اٹھائے چار بیٹی دیتے. پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاملات پیش آئے ان میں آپ کا جو ہے وہ دین ہے ہمارے مثلاً آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالتِ جنابت میں شہری کی بعد میں غسل کیا روزہ رکھ کے غسل کیا آپ کی جوارہ فرماتی ہیں پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی لیٹ اٹھا ہے ادھر روزہ بند ہونے والا ہے اور اس نے بیوی سے مباشرت کی ہوئی ہے تو اس حالت میں وہ اگر نہاتا ہے تو سہری کا وقت نکل جاتا ہے تو کیا اس حالتِ ناپاکی میں وہ شہری کر سکتا ہے آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے آپ نے حالت جنابت میں کھانا کھا لیا سائری اس کے بعد خراب پھر انہوں نے کہا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منی کپڑے کو لگ جاتی تھی میں دھو دیتی تھی اس کے باوجود سفید داغ باقی رہتا تھا تو حضور جب اسے پہنتے تھے تو ناخن سے کورچ لیتے تھے صاف تو نہیں تھا نا اس وقت تو ثابت یہ ہوا کہ اگر صرف پانی سے دھو دیا جائے اس کو رنگ اس کا بے شک باقی رہے کپڑا پاک ہو جاتا ہے یہ چیزیں اگر رسول انسان نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا بات تھیوری کی نہیں ہے بات تو پریکٹیکل کی بھی جس کو بھیجا جانا اس نے کر کے بھی دکھانا تو فرشتہ تو کر کے نہیں جا سکتا لہذا جب کافنوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جی فرشتہ کیوں نہیں آیا اللہ نے بھیجا تھا ڈرانے والا تو فرشتے کو بھیجا بنا نہائے کامین مالا کر رسو اگر دنیا پر فرشتے بس رہے ہوتے چل رہے ہوتے ہم آسمان سے فرشتہ نبی بھی تم انسان ہو تمہیں انسان کی ضرورت تھی جس کو بھوک لگے تو پیٹ پر پتھر باندھے تو تمہیں بھی خبر آ جائے کہ نہیں نبی کے پیٹ پر دو بندے ہوئے اگر میرے پیٹ پر ایک جسے پتھر لگے تو خون نکلے تو تمہیں بھی احساس ہو کہ کوئی بات نہیں مجھے درد ہو رہا تو میرے نبی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اگر نبی کو ہو رہی ہے تو میں کیا اسی لیے تو وہ ہمارے لیے حوصلے کی بات ہے کہ حضور نے دین کے لیے یہ قربانی دی اگر حضور کو درد ہی نہیں ہو رہا تو لوگ کہتے ہیں سرکار حضور کو تو درد ہی نہیں ہوتا تھا نا ڈنڈا لگتا ہی نہیں تھا ہمیں تو لوگ بازار میں ڈنڈے مارتے ہیں دین کی بات کریں تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے تکنے مبارک جو ہے وہ زخمی ہوئے دندان مبارک شہید تو اللہ کا یہ احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے من انف ان فسلم انہیں کی جنس میں رسول میں بوس پر جب بھی جو بھی رسول آیا اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا وہ یہی تھا کہ جی یہ جی تو بشر لہذا رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بشر لہذا رسول نہیں حضرت نو علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض حضرت صالح علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض حضرت شعیب علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اطراف میں جا یہ آیت عَن تھا بنی اسرائیل کی آئے نمبر ہے پچھلی آیت میں کافروں کے مطالبے پیش کیے گئے ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جہاں تک کہ آپ زمین سے ایک چشمہ ہمارے لیے پیدا کر دیں آپ کہتے ہیں نا میں اللہ کا رسول ہوں حقاطور اور تکون کا جنا تم انخیل بن فتوفرا خلال خلالہ تفیرہ چلو ہمارا کچھ نہیں کرتے اپنے لیے ایک باغ بنوا لو کھجوروں کا اور انگوروں کا اور اس میں کوئی نہر بہا لو <ترناؤٹ> <ترناؤ> تو ٹرن آؤٹ تو ہو نا جیسے ہمارے یہاں ہی دیکھتے ہیں گورنر کے بڑے بڑے جی گورنر ہاؤس جی ہے جی, جی اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے جی اور یہ وزیر اعلی صاحب کا ہاؤس ہے جی تو ان کا کہ اللہ کے رسول ہو اللہ کے اگر تم پیغمبر ہو اللہ کے نمائندے ہو اللہ اتنی بڑی شان والا ہے سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ نے لیے کم از کم ایک باغ تو لگوا لو اور کھجوروں کا انگوروں کا اس میں پانی کا کوئی بندوبست کرو اور تو اس کے تب سما کما جام کا اوتا بلّا کبیلا یا ایسا کرو ہم تمہاری گستاخیاں کرتے تو آسمان سے کوئی پتھر ہی بسوا دو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گروا دو یا اللہ رسول ہی لے آؤ وہ خود آ کے کہہ دیں گے کہ جی یہ میرا رسول ہے اور یا کون اللہ کا بھائی تم ان ظخر یا تمہارا سجا سجایا گھر ہونا چاہیے کوئی محال ہونا چاہیے اوتر کافی سنا یا یہاں نہیں بنا سکتے تو اللہ کے پاس رہو آسمان میں چڑھ جاؤ ترقہ ترقی جس کو آپ کہتے ہیں, اوپر چڑھنا اور ترقہ سے طرح آسمان میں چڑھ جایا کرو صبح آؤ تبلیغ کرو شام کو واپس چلے جاؤ پتہ چلا کہ جو اوپر سے آ رہے آئے آپ تو چالیس سال پہلے ہمارے گھر میں پیدا ہوئے چاچا کہتا میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے اور تیرے لیے ہم نے یہ, یہ کیا اور آپ آج کہتے ہیں کہ میں آسمان ہی نمائندہ ہوں پیدا تو آپ ہمارے اندر ہوئے آسمان سے آنا چاہیے آسمانی نمائندہ زمین معصوم والوں میں سے کوئی نمائندہ نہیں بن سکتا والا نو رکیے کہا تھا نہ دل علیہ کتاب نہ اور ہم ہاں اگر آسمان سے آپ اتر بھی آئے تو ہم نہیں مانیں گے ہم سمجھیں گے آپ نے ہماری آنکھیں باندھ دی جب تک کہ آسمان سے ایک لیٹر لکھا ہوا نہ آئے ہمارے نام اس پہ اللہ کی مور لگی ہوئی ہو نہ کراؤ ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے میرے ہاتھ میں ہے مگر تمہیں نظر نہیں آ رہا جا کے کہتے جبراہیل آیا اور تمہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں کوئی نظر آنے والی چیز لا کے دکھاؤ نکر ہم اس کتاب کو پڑھیں کل سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر اور رسولہ کہو کہ میرا رب پاک ہے اگر وہ چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتا جو تم مطالبے کر رہے ہو لیکن مجھ سے تم یہ بات کرو میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں میں نے جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا ہے ہلکن تو اللہ بشر اور رسولہ کہ میں بشر ہوں مگر اللہ کا رسول اگلی احتیاط نمبر جو چورانوے ہے اس میں فرمایا وَمَا مانا آپ کو پتا روکنا رکناس آئی مینو اس جا احمل ہدا جب بھی انسانوں کے پاس جس دور میں بھی ہدایت آئی انہیں کسی چیز نے نہیں روکا ایمان لانے سے مگر ایک بات ہے انکالو ابا صلاح بشر رسولہ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ کیا اللہ نے بشری کو رسول بنانا تھا یعنی نبی یہ صرف آپ پر اعتراض نہیں یہ تو ہر نبی پر اعتراض ہوا اور ہر دور میں اگر کچھ لوگ کافر رہ گئے تو اس وجہ سے رہ گئے کہ بشر نبی نہیں ہوتا اور اس بیماری کی دوسری شکل یہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا یعنی اگر بشر ہے تو نبی نہیں ہو سکتا اور اگر نبی ہے تو بشر نہیں ہو سکتا بیماری ایک ہی ہے یعنی اگر انہیں یہ یقین دلا دیا جائے کہ وہ بشر تھے تو پھر ان کا ایمان نہیں کُلو کا نہا کر رسول بڑی سیدھی سی منطقی بات ہے زمین پر اگر فرشتے ہوتے میں فرشتے کو نبی بنا کے بھی ان جیسا ہوتا ان کے مسائل کو میں ہوں ان کی ٹرنز میں بات کرتا ہوں انہیں کی اصطلاحیں بولتا انہیں کی زبان بولتا لیکن کے انسان رہتے لہذا اللہ نے اللہ من رسول ان اللہ بلسان قوم اس کو کی زبان میں اللہ اٹھاتا ہے وہ انہی کی زبان میں باتیں کرتا ہے ان کو مثالیں دیتا ہے میری جتنی گفتگو پنجابیوں کی سمجھ میں آتی ہے اتنی اردو دان طبقے کی سمجھ میں نہیں آتی جتنی اردو والوں کی سمجھ میں آتی ہے اتنی کسی پشتو بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتی میں جن کا زبان والا ہوں ان کو میری بات زیادہ اچھی طرح سمجھ ملے لہٰذا رسول اللہ نے احسان کیا کہ انہی کی زبان میں بھیجا ابھی یہاں آ کے کوئی اٹلی کی زبان بولنی شروع کر دے تو ان تو اس کا رہیں گے یہ کیا کہہ پتہ نہیں گالیاں دے رہا ہے یا ہماری تعریف کر رہا ہماری زبان میں بولے گا تو پھر ہمیں پتا ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں جی تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس قبیلے کی زبان میں سے ایک نبی کو اٹھایا جو انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام کو پہنچاتا ہے آگے چل کے اعتراض ہوا جی سورہ انبیاء میں آیت نمبر ہے تین وہ اثر غالب یہ ظالم چپکے چپ کے کرتے ہیں آپس میں اللہ اللہ بشر ہوں یہ سوائے بشر کے کچھ اور ہے ارے سامنے پیدا ہوں بکریاں چراتے رہے پہلے دادا نے پالا پھر چچا نے پالا پھر مٹھی بر جو ہے وہ کھجوریں اور بکریاں چراتے رہے تمہارے سامنے چالیس سال انہوں نے گزار دیے اور اب یہ کہتے ہیں آسمانی نمائندے آساتون سیف تمہارے اوپر جادو ہو گئے تم تم سے رو تم تو بڑے بصیرت والے ہو بڑے عقلمند بنے پھرتے ہو لیکن ایسے آدمی پر ایمان لا ہو جو تمہارے اندر رہا ہے اور کیسا میں آسمان کا نمائندگا حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا فکال المالا کافروم قوم ہی ماں باشا روم لوکو بھائی یہ تمہارے جیسا آدمی ہے یوری دائیں تفض اللہ علیہ ایسے ہی تمہارے اوپر روب ڈالنا چاہتا اپنی فضیلت بیان کرنا چاہتا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں مجھے اللہ نے مقرر کیا میری اطاف کرو میری بات ہوں. آگے چل کے دوسرے نبی کو ان کی قوم کہتی ہے وکال المال قوم اللہ کف ار وبو بالقال فی الحیات دنیا محاذہ اللہ باشارو مسلح یہ بھی سورہ المنون ہے پہلی آیت بھی سورہ المنون کی ہے پہلی آیت ہے آیت نمبر چوبیس اس میں کہتے ہیں ولہ اللہ علام صلاح اگر اللہ نے ہمیں عدایت دینی ہوتی تو فرشتوں کی تھوڑا ہے کوئی فرشتے کس کام کے لیے اس نے رکھے کیونکہ فرشتہ نازل کرتا ماں سمے نا بے آزافی ابا والین ہم نے پیو دادے سے تو یہ بات سنی کوئی نہیں آج ہم سن رہے ہیں جی ان کو اللہ نے نمائندہ بنا دیا جن پر کوئی وہی آتی ہے ہمیں انفچتا بھی کوئی نہیں نظر آتا بس با دروازہ بند کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہی آئی دی. یہ آٹھ نمبر چوبیس اسی صورت کی آگے ہے آیت نمبر تینتیس پینتیس تینتیس چونتیس اور پینتیس تک ہے وَقَالَ مِن كَفَرُوا جیسا ایک بشر ہے یا یہ اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو یعنی اپنا کوئی باغ نہیں یہ بھی جاتے بازار سے خرید کے وہی چیزیں لے جو تم لے ہو شاپنگ کر کے لاتے ہیں کوئی اپنا بھاؤ ہو اور کھجورے ہوں اور اپنا انگور ہو اور اپنے جناب علی ان کے نہرے ہوں تو سال دو سال بعد کے نکل کے ایک دفعہ دیدار دے دیں تو چلو پتہ چلا کہ بڑی کوئی مقدس ہستی ہیں جیسے عام طور پہ ہمارے کرتے ہیں یہ کیا روز ہمارے اندر ہوتے ہیں بازار بھی جاتے ہیں جب دیکھو کسی نہ کسی گلی میں ملتے ہیں کسی کا سامان ڈھو رہے ہوتے ہیں کسی بڑھیا کی مدد کر رہے ہیں کسی کو جناب علی تجارت کا طریقہ بتا رہے ہیں یا کولومات کو لون امین وہ یا شرگن بھی وہی پانی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو وہی کھانا کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہیں والا ہی تو تم بادشاہ مسلح تم ان اگر تم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرو گے تو تم تو بڑے خسارے سا میں رہو گے نہیں یعنی اطاعت کرنی ہے تو کسی اوپری چیز کی کرو جیسے آدمی جن سے ڈر جاتا ہے ہے نا جی؟ وہ جو میٹا فزکس والی چیز ہے جو ماورال تبی آچ ہے جو نظر نہیں آتی اس سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے اور اتاش کرتا ہے اور جا کے بکرے بھی دیتا اور سب کچھ کو, کو رشوت پیش کرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے جیسے بندے سے ڈر رہے ہوتے مختی لماس مسئلہ تو یہ ہے اپنے جاتا آدمی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو وہی پیتا ہے جو یہ ہو گیا ان کا اعتراض اللہ نے جواب دیا سورہ الفرقان ہے وکالو مال ہاضر رسول ہاؤ از دس پروفکٹ یہ کیسا نہ بھی ہے کیسا رسول ہے یہ آپ کو لام شیف لسواخ سرکار کھانا بھی کھاتے ہیں اور بزار بھی جاتے ہیں یہ سے رسول ہے عام طور پر مولوی کا تصور یا مولوی آپ کو سپر مارکیٹ میں نظر آ تو بڑا دڑکا لگتا ہے مولوی مارکیٹ جاتے ہیں نہیں مولویزہ تو میراج میں رہے وہ جن جناد کو کھانے پینے کو دے دیا تو چلو پتا چلا کہ وہ ایکسٹرا آرڈینری شخصیت ہے جیسے ہمارے گھروں میں گسے رہے تھے پتا چلا فلان جی دس سال کے بعد نکلے ہیں فلان صاحب ایک ٹانگ پر دریا میں دس سال کھڑے رہے ہیں پانچ سال جو ہے وہ کنویں میں لٹکے رہے یعنی اس قسم کی چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں ان کے اندر رائے تھے وہ تصور تھا نیک آدمی کا آج تک انہوں نے وہ نیک آدمی نہیں دیکھا جو بال بچے کے لیے مزدوری بھی کرے گندم بھی کاٹے اور تجارت بھی کرے اور لا کے اپنے بچے پالے ان کا مال ہے آگر رسول یا کو سرکار کھانا کھاتے وہ شاپ <الاسواق> بازاروں میں بھی چلتے لاہو لاہ لے مالا کن فیا کن اب اگر اتنی اہم شخصیت ہے تے اللہ نے ان کے ساتھ کوئی فرشت کیوں نے نادل کیا وہ, تو وہ جو پائلٹ کار ہوتی ہے آگے پاٹو بچوں رستہ صاف کرو اللہ کے رسول آ رہے فیاکون ماہ نذیرہ اوکا لہیے کنگ او کا کون جن تم یا پلومینا یا اللہ نے کوئی سزا نہیں ہوتا تو دو چار بوریاں سونا آ گیا ہوتا ہے نا تو چلو اسی میں سے خرچ کر کسی کو دیتے بچہ مجھے کوئی چیز لا دو یہ مزدوری کر کے کھاتے اور نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے دو دو مہینے گھر میں چولا نہیں جلتا اور ہیں سرکار اللہ کے رسول انہیں اعتراض یہ تھا اگر رات دن حضور کے گھر سے سونا نکلتا رہتا تو کہتے واقعی کوئی نہ کوئی چیز ہے دیر از سم ایکسٹرا مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں چولا نہیں جلتا دو دو مہینے اچھا سے رضی اللہ تعالیٰ اور یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول جب حضرت موسیق نے آ کے ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے بڑا تو ہے کہتا ہے من انہیں کہا کہ یا ملک و مصر و سارا نظام میرے قبضے قدرت میں نہیں خیر میں بے تو ہوں ام حاج اللہ جی ہوا مہین یا یہ جو بڑا کام ذات ہے یہ مجھے کہتا ہوں میں ڈر رہا ہوں لیکن چونکہ یہ فراؤن کی بات ہے نقل کفر کفر نبا مہین اللہ نے انسانی نطفے کو کہا ماں مہین انسان کو اللہ نے ایک بے قیمت چیز سے پیدا کیا مہین بے قیمت نے کہا سرکار اللہ کا رسولہ تو سونے کے کنگن کی نہیں ہے سونا تو میرے پاس ہے تو اللہ کو رسول کوئی نہیں نہ رسول بنانا ہوتا میرے اوپر وہی آتی کہ تم لوگوں کو ڈرا تو چلو میں ذرا تھوڑا لبی تھا میرا سردار تھا اسی طرح مکے والوں نے یہ کہا کہ لا لا دل قرآن ولا راج المن اللہ نے کسی سردار پر قرآن کو نازل کیا ہوتا وہ دبکا تو ہوتا ہے زبردستی میں مسلمان بنا لیتے ایک یتیم پہ نازل کی ہے اللہ نے فرمایا کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے میں ان سے پوچھتا کہ میں کس کو دوں یا نہ دوں ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان کا یہ تھا وکال رسول یاقولہ لہجل اور تکون جنت یا کلہا وکال آگے چل کے اسی سورہ فرقان کی آیت نمبر بیس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ارسلام قبل قبن الرسلی نمل یا کو لو تعام امشوسو <الْأسْوار> اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سارے کھانا بھی کھاتے تھے بازار بھی جاتے تھے یہودیوں <تصفح> سے پوچھو ان کے نبی نے نہیں کھائے <تصفح> علیہ السلام کبھی بازار نہیں گئے تھے <تصفح> عیسائیوں سے پوچھو پوچھو کی زندگی اسی طرح گزری سفر میں اللہ ان نہم اللہ وہ بھی کھانا کھاتے تھے وہ یم سونا فی اللہ اور بازار بھی جاتے تھے بازاروں میں بھی چلتے تھے آگے چل کے انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام آباد جو اعتراض تھا آئے سورہ شہرا اور آیت نمبر اس کی ایک سو چون ون ففٹی فور ماں ان باشارو مسلونا تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے تو ہمارے جیسا بشر ٹھیک آگے چل کے حضرت شعیب کو کہتے ہیں ومان طلّہ ان نزونوں کا لمن القاضین یاسی سورج و را کی و مانتا اللہ بادشاہ مسلونا و ان نزنوں کا لمن القاضین <بِين> تو ہمارے جیسا ہی انسان اور ہم تجھے جھوٹا سے میں کس میں آسمان والے کا نمائندہ ہوں. میں اس کا رسول. کافر کیوں کافر رہے ظالے کا بھی ہوں کانت تاتیہم روس بالبینات یہ سورہ ہے ہے آئے نمبر ہے اس کی چھ جب بھی ان کے پاس رسول آئے وہ اس وجہ سے کافر ہے ظالے کا بھی یہ اس وجہ سے وہ کافر رہے جب بھی کانت تاتیہم آتے رہے ان کے پاس روسول ام رسول ان کے بالبینات واضح دلیلیں لے کے فاقالو آباد تو انہوں نے کہا کہ کیا جی بشر ان کو گائیڈ کرے گا سقافا روت انہوں نے کفر کر دیا یعنی صرف یہ اعتراض اٹھا کے کہ, کہ یہ بشر ہے اس کا بہترین علاج یہ تھا کہ نبی کھڑے ہو کر کہہ دیتے کہ میں بشر نہیں سارے مسلمان ہو جاتے نبی یہ ثابت کر دیتے اللہ یہ ثابت کر دیتا کہ یہ بشر نہیں ہے تو سارے مسلمان ہو جاتے مکے والے مسلمان ہو جاتے نعا اسلام کی قوم بھی مسلمان ہو جاتی حضرت شاہد کی قوم بھی مسلمان ہو جاتی اس لیے کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر ہے یہ بشر ہے یہ بشر ہے, یہ بشر ہے. اور اس کا جواب یہ بنتا تھا کہ یہ بشر نہیں لیکن جواب کا دیا جواب دیا سورہ حامیم السجدہ ہے آیت نمبر ہے اس کی چھ جواب دیا فون انمانا باشاروں میں بشر ہوں تمہارے گھر یہ تو ان کی اعتراض کی تائید ہو گئی کہ ہاں واقعی میں بشر ہوں فرض کیا ہے یو ہے الپر وہی آپ میں نے کب کہا کہ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں وہ کہتے جی میں بشر نہیں ہوں کہتے کیوں تم عبداللہ کے بیٹے نہیں ہو آمنا نے دودھ نہیں پلایا آمنا نے جنا نہیں شادیاں لے کر نہیں گئی ہے یہ فاطمہ آپ کی بیٹی نہیں ہے یہ پائر طیب قاسم آپ کے بیٹے نہیں پھر آپ کہتے میں بشر نہیں ہوں ٹھیک ہے نا جی فرمایا انما انا حضور نہیں فرمایا اللہ نے آپ کو کہا کہلوایا کل انما انا میں فرق ہے یو ہائی وے شیخ اور ہمارے اندر کیا فرق ہے دو آنکھ ہماری بھی ان کی بھی دو پاؤں دو ہاتھ ٹھیک ہے پیشاب نہیں کرتے کرتے ہیں نا ہاتھ مارتے ہیں نوکر رکھا ہوا ہے صاف کرتے ہیں نا فرق کیا وہ بادشاہ یہ فرق ہے اب یہ تھوڑا سا فرق رہ گیا یہ ٹو جتنا فرق بن گیا ٹھیک ہے جی تو جب کوئی کہتا ہے میں ہوں تو تمہارے جیسا میری دو آنکھ ہے میرے دو ہاتھ ہیں میرے دو پاؤں ہیں میں کسی ماں کے پیٹ میں رہا ہوں میں کسی باپ کا نطفہ ہوں میرا نطفہ آگے میری اولاد ہے لیکن میں اللہ کا رسول ہوں یہ تھوڑا فرق رہ ہے بشر میں اور رسول میں یہ زمین اور آسمان سے بھی بڑا فرق ہے اللہ ہاں میرے پاس وہی آتی ہے بات یہاں سے جڑتی ہے تو تعید کی کہ میں جنس کے لحاظ سے بشر ہوں لیکن عہدے کے لحاظ سے مجھے اپنے ساتھ مت نہ میں اللہ کا رسول ہوں آ گیا وہ ما من قابل کل کھول ابھی آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو خلود دتا نہیں آفا ام متا فم الْخَالِدُونَ دور کیا آپ مر جائیں گے تو وہ باقی رہیں گے نبیہ کہ وہ اس میں ہے کہ چلیں جی یہ اگر مر جائیں گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو خلود عطا نہیں کیا نہ آپ کو کریں گے مسئلہ یہ کہ کیا آپ ہی صرف مریں گے یہ باقی رہ جائیں گے آفا مت فہم الخال دور یہ سورہ المبیا ہے آیت نمبر اس کی چوبیس سورہ الکحف آیت نمبر ایک سو دس کو لینا منا میں تمہارے جیسا بشر وہی نازل ہوتی یعنی جنس کے لحاظ سے عہدے کو مت ناپیے جنس کو ناپیے جنس پہ میں بھی بات کروں گا. اپنے رسول پر یہ اعتراض کیا جب قوم نے سورہ ابراہیم ہے آیت نمبر اس کی دس کالو ان تملہ بادشارو مسلونا تم ہمارے جیسے بشر ہو ٹھیک ہے جواب دیا کالت اللہ رسول بشرسل ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں ولیکن خزائن اللہ یہ سورہ حود ہے آیت نمبر ہے اس کی اکتیس میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے سارے خزانے میرے پاس ہیں اور تم مجھے غربت کا تانا دیتے میں نے کبھی کہا ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں ولا اور نہ میں غائب جانتا ہوں لاقول انی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ٹھیک ہے کیا فرمائیے کل لاقول اللہ یہ سورہ نام ہے آیت نمبر ہے اس کی انچاس پچاس کل آپ ان سے کہہ دیے لا اقو میں نہیں کہتا لکم تمہیں اندی میرے پاس ہے خزائن اللہ اللہ کے خزانے ولا الامول غیبور میں غیر جانتا ہوں ولا اقول انی لکم اندی ملا میں تمہیں یہ کہتا ہوں میں فرشت اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضور کی جنس کیا ہے مولویوں نے اس کو اشتباہ میں ڈالا ہے کائنات میں تین اجزاء ہیں مٹیریل کی تین قسمیں جن سے تخلیقات ہوں. ایک ہے نور نور سے فرشتے بنے نور مٹیریل ہے نور مٹیریل ہے اس سے فرشتے بنے اس کے بعد نار آگ کی آگو لپٹ مٹیریل ہے اس سے جنات بنے اس کے بعد ہے مٹی اس سے انسان اور باقی چیزیں ساری بنی درخت بھی اسی سے بنے باقی ساری چیزیں مٹی سے یہ تین مٹیریل ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے تھے اگر فرشتے تھے اب دیکھیے کہا جاتا کہ نور من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نور پہلی بات یہ کہ اللہ نور کا بنا نہیں نور ایک مٹیریل ہے اور اللہ کسی چیز کا نہیں بنا ہوا نور چیز ہے نور ایک چیز ہے مٹیریل ہے مادہ ہے نور اللہ نور سے نہیں بنا ورنہ اللہ نور کا محتاج ہے جس طرح مٹی کے محتاج نا بدن بننے کے لیے مٹی نہ ہوتی تو ہم نہ بنتا نور نہ ہوتا تو اللہ نہ بنتا اللہ محتاج اپنے وجود کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اللہ سے پہلے تھی تو اللہ بعد میں بنا ہے نا نور اللہ سے پہلے تھا تو اللہ بعد میں بنا ہے نا نور سے لکڑی پہلے ہوتی ہے تو ٹیبل بنتی ہے نا لکڑی سے تو وہ کہتا ہوا ہوا وہ پہلا تھا اللہ نور کا نہیں بنا اللہ کا نور ہے یہ لائٹ اس کی لائٹ ہے دیکھیں نا گے دیکھ یہ جو راڈ ہے اس کی لائٹ ہے مگر یہ لائٹ سے نہیں بنا ہوا اس کا مٹیریل کوئی اور ہے لائٹ کوئی اور چیز ہے نور کوئی اور چیز ہے دنیا میں ری پروڈکشن کے بچے پیدا کرنے کے تناسل کے نسل بنانے کے تین طریقے یا تو کوئی چیز انڈا دیتی ہے اس میں سے بچہ نکلتا ہے یا کوئی چیز برائے راست پیدا ہوتی ہے ماں کے پیٹ انسان پیدا ہوتا ہے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا بیج بویا جاتا ہے بیج کو بھی آپ انڈا سمجھنے درخت کا انڈا ہوتا ہے کو انڈے میں شمار کر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ درخت کی ٹینک وہ قلم لگاتے ہیں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور کی ٹینی کاٹ کے قلم لگائی ہے حضور اب وہ درخت اور اس کی وہ ٹینی ایک ہی مٹیریل کی بنی ہوئی ہے نا ایک ہی جنس سے ان کا تعلق ہے نا جنس ان کی ایک ہو گئی نا یہ بھی پانی مانگتی ہے اپنے وجود کے لیے تو وہ بھی پانی مانگتی ہے نا یہ بھی کھاد مانگتی ہے نشوں نے کے لیے تو وہ بھی کھاد مانگتی ہے نا تو نبی تو کھانا کھاتے تھے اللہ کھانا کھاتا ہے نبی پانی پیتے تھے اللہ پانی پیتا ہے نبی نے شادی کی ہے اللہ شادی کرتا ہے نبی کی بیٹی ہوئی تھی اللہ کا بیٹا ہوتا ہے نبی اکو سلم آمنا کے بیٹے تھے اللہ کی کوئی ماں ہے حضور عبد کے بیٹے تھے اللہ کا کوئی باپ ہے ہم جنس کیسے ہو گئے ہی الگ ہیں ہم خوب جیسے بیٹا باپ کا ہم خوب تو بیٹا بٹ ہے باپ بٹ ہے تو بیٹا بھی بٹ باپ افریدی ہے تو بیٹا بھی افریدی باپ ڈار ہے تو بیٹا بھی ڈار باپ ملک ہے تو بیٹا بھی ملک ایک ہی برادری کے ہوتے ہیں نا ہم خوب ہوتے ہیں نا حضور کی برادری کیا انہیں کیوں کہ ہاشمی اس لیے کہ وہ حضرت عبداللہ اللہ ہاشمی کے بیٹے ہیں اللہ کی کوئی قوم نہیں اللہ ہاشمی نہیں یہ آگے چلیے حضور فرشتے ہوتے تو نور ہوتے اس لیے کہ فرشتے نور سے بنے جن ہوتے تو آگ سے بنے ہو حضور کیا ہے باقی دو چیزیں ہیں یا مٹی گئی ہے یا پھر اللہ رہ گیا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے یا تو انسانوں میں سے میں ہوں یا پھر جس طرح مولوی وہ کہتے ہیں دو نمبر مولوی کہ اللہ نے اپنے نور میں سے کاٹ کے اپنے نور میں سے وہ ٹینی لگائی تھی قلم لگائی تھی پیون لگایا تھا اس سے نکلے تو ہم کو ہو گئے اور وہ کہتا ہے علامہ میپ اللہ کو احت اس کا کوئی ہمسر نہیں اور کہتا ہے لہیسا کا مسل ہی شہید اس جیسی کوئی مثال نہیں ٹینی اپنے درخت کی مثال ہوتی ہے چلیے اس ٹینی سے کل جب درخت لگے گا تو وہ اسی درخت جیسا پتوں کی شکل میں بھی تنے کی شکل میں بھی پھل کی شکل میں بھی اس درخت جیسا ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ کہتا لئتا کا مثل ہی شہی اس کی مثل کوئی چیز نہیں جب یہ جس پر گفتگو کرتے حضور کی تو حضور کے انسانیت میں سے نکال دیتے اور انسانیت کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا حضور نکل رہے ہمارے اندر سے اللہ کی کسم انسانیت کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا آپ دیکھیں ایک پودا لگتا ہے آپ ایک پودا لگاتے ہیں کو پانی دیتے اس کو کھاد لگاتے سال دو چار دس بیس سال کے بعد جا کے ایک پھول پیدا ہوتا ہے وہ پھول اصل میں آپ کو مطلوب ہوتا ہے پودا مطلوب نہیں ہوتا مطلوب وہ پھول ہے ٹھیک ہے نا جی اور اگر کوئی اس پھول کو توڑ کے لے جائے تو نو انسانیت میں انسانیت کا پھول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ, علیہ وسلم. اللہ نے انسانیت پیدا اس لیے کی تھی کہ اللہ کو محمد چاہیے تھے سب ایک ہی ہستی ہے تکمیلی شان کے ساتھ جن میں ہر چیز مکمل ہے کوئی تھا تو آپایا انکان آبدن شکور وہ میرا شکر گزار بندہ تھا لیکن حضور میں وہ بھی اتمام ہر صرف جب وہ پھول نکلا تو اللہ نے سلسلہ بند کر دیا مجھے یہی چاہیے اور اب تمام لو انسانی اپنی اہمیت کے لیے قیامت فرمایا مجھے ایسا چاہیے ایک اسا. پہلے نبی اپنی قوم کے لیے مثال ہوتے تھے اسوا ہوتے تھے ایک بستی میں ایک رسول ہے دوسری بستی میں دو رسول دوسرا تیسرا چار ڈھیر سارے رسول ایک وقت میں رہے لیکن وہ رسول اپنی اس بستی کے لیے اسوا ہوتا تھا تمام نو انسانیت کے لیے سو دور صلی اللہ علیہ وسلم. جی لاؤ لاؤ کا اے نبی میں نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا میں تخلیق ہی نہ کرتا یہ میں نے جو سلسلہ حضرت آدم الگ دیکھے آپ نے ایک چارپائی کا پاوا بنانا ہے آپ بازار گئے یا آپ نے کوئی درخت دیا اس کو کاٹا کٹوایا بازار لے گئے آرا آپ نے استعمال کیا یا لکڑی بازار سے خریدی گھر لے کے آئے رندا لگایا آپ نے اس رندے سے پھر آپ نے جناب علی وہ پاوا بنایا اس کے پائے بنائے پھر پائے سے آپ نے جناب علی ایک چارپائی بنائی یہ سارا اس چارپائی کا نقشہ پہلے آپ کے ذہن میں تھا تو آپ بازار گئے تھے لکڑی لینے کے وہ اس وقت بھی آپ کے ذہن میں موجود تھے حضور اس وقت بھی اللہ کی لون میں محفوظ تھے جب آدم علسام ابھی مٹی تھے آپ نے فرمایا ابھی آدم بین تربہ والطین ابھی مٹی اور گارے کے درمیان سے پانی برسایا گیا تھا گارا بن رہا تھا میں اس وقت بھی اللہ کے پاس موقف تھا مطلب یہ کہ اللہ کے ذہن میں نقشہ میرا تھا نقشہ میرا تھا بن آدم رہے آدم سے اللہ کو کون چاہیے تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آ گئے سلسلہ ختم عالیہ محمل تو اگر حضوری اپنے اندر سے تم نے نکال دیے مولویوں ہو وہ بھی ہم سے چھین کے لے کے جا رہے ہو پتہ نہیں انہیں کیا بنا دیا اس لیے کہ فرشتے تو ہے نہیں جن بھی نہیں ہے انسانوں میں بھی نہیں رہنے دیتے تو باقی خدا ہی بچتا ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جو مستوی عرص تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مستفیٰ ہو کر یعنی جو خدا کے اوتار جو بقیہ مذاہب ہے بدھزم ہے ہندوازم ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ خدا ہر دور میں انسان کی شکل میں انسانوں کو ہدایت دینے اترتا رہتا ہے بقیہ سارے مذہب میں ایک تصور یہ ہے وہ کہتے بدھا وہ تھا یعنی اللہ بدھا کی شکل میں آیا تھا لوگوں کو گائڈ کیا شانتی اور نروا کا رستہ ملتا وہ کہتے کرشن کی شکل میں آیا ہے یہ کہتے محمد کی شکل میں آیا ہے مسئلہ یہی ہے یہ ہندو ازم ہے صرف ان کے اپنے اپنے اوتار الگ ہو گئے جب اللہ نہیں آیا ہے وہ اللہ کے رسول اب بات چلی جب حضرت عیسی علیہ اسلام کے اندر آپ نے دیکھا موجوں کی کیا شان ہے یعنی اللہ کا وہ رسول مٹی لیتا ہے گارا صاحب کے سامنے اور اس کو ہاتھوں میں سب کے سامنے ایک پرندے کی شکل بناتا ہے بت بنا کے پونک مارتا ہے پرندہ اڑ جاتا ہے وہ اس دخلوں کو تخلیق کرنا کریٹ کرنا بنانا اس کو اس دخلوں کو مینپتی کا حیا کس کو کہتے ہیں باڈی ہائیس کوئی پرندے کی باڈی بناتے ہیں آپ فنف کو پیے پھر اس میں آپ تھو مارتے پتہ خون ہو اللہ وہ اللہ کے اے سے پرندہ ہو جاتا وہ تمے ہو گا ماہ مادر زاد مادرزاد جس اس کی آنکھوں کے ڈیلے بھی نہیں بنے ہیں حضرت اسر اسلام ہاتھ پھیرتے تھے اور آنکھ دیکھتا ہوگا کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے کوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا بس والا ٹھیک ہوتا مئ نیلا سدیوں کا مرا ہوا انسان پتہ بھی نہیں ہوتا تو کون وہ پکڑ کے لے جاتے نئی قبر پہ نہیں لے کے جاتے تھے ہو سکتا ہے کہ کسی اپنے ہی آدمی کو دبا دیا ہو جان بوجھ کے کہ تم لیٹے رہو اور ساتھ سے کوئی نلکی اندر دے دی کہ یہاں سے آکسیجن لیتے رہو کل میں آ کے کہوں گا نکلو باہر تو نکل آنا وہ کسی مٹی ہوئی کبر پار اسلام کو لے کر جاتے تھے. انہیں بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ کون اس میں دفن ہے اور کہتے تھے یہاں سے نکالو اور آپ کہتے تھے قوم اللہ قبر پھٹتی تھی اور بندہ باہر نکلا میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں کا ہوں فلاں زمانے میں مرا تھا حضرت اجلاح کلام نے کہا اگر تم رہنا چاہتے تو میں اللہ سے دعا کروں انہوں نے کہا سرکار ابھی اگلے میں نے بھوکتے جب سے مرا ہوں کیا بھگت رہاف ہوئے آپ کہتے ہیں پھر میں زندگی لے لوں مجھے واپس جانے دیں آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ واپس کیا کور یہ شان تھی ان کی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے باپ بھی کوئی نہیں حضور کے تو باپ ہیں ان کا باپ بھی کوئی نہیں تھا اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں روح پھونکی فنفاخ تو میں, روح میں نے اس میں اپنی روح پھونکی اور فرمایا کہ روح روح اللہ وہ اللہ کے روح ہے وہ روح مین اللہ اللہ کی طرف سے روح ہے انہوں نے کہا جی اللہ کا بیٹا ہے یا پھر بتاؤ کس کا بیٹا اللہ نے کہا وہ عیسیٰ ابلی مریم ہے وہ مریم کا بیٹا ہے مریم کے بطن کے اندر ہم نے اپنے کلمہ کن سے کیمیکل جو ہے وہ پروسس جاری کر دیا بیٹا پیدا انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو اللہ ہی ہے اللہ ہے کیونکہ باپ کوئی ہے نا انسان سے پیدا نہیں ہوا اللہ نے فرمایا نہیں نہ وہ اللہ ہے نہ اس کی ماں اللہ ہے کیوں کہ یا کو لا اس سورہ معدہ میں دری دی وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور اللہ کھانا نہیں کھاتا جو کھانے کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا جو کسی چیز کا بھی محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا فرمایا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول مریم ابن عیسا ابن مریم کچھ بھی نہیں تھے سوائے رسول کے وہ اموس سے اس کی ماں اللہ کی دوست صدیقہ تھی کانا یا کلا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے خدا کیسے ہو سکتے ہیں بین الحم الحیات تو دیکھ میں کیسے ان کو نشانیاں بیان کرتا ہوں تم منظر ہو پھر دیکھئے ہرتے کہا قرآن حکیم وہ کتاب ہے وہ کتاب ہے کہ اللہ قیامت تک اس کی آیتوں میں بولے گا نو انسانیت کو جو گائیڈنس چاہیے وہ اس کی آیتوں کے ذریعے دے گا یہ اللہ کی زبان ہے اللہ قرآن کے بولے گا اللہ قرآن کی آیتوں میں بولے گا قرآن کی آیتوں کے ذریعے بولے گا وہ بازار میں تمہیں بتائے گا کیا کرنا ہے دکان میں بتائے گا کیا کرنا ہے دفتر میں بتائے گا کیا کرنا ہے لیکن اب اس کے ذریعے اس کی آیتیں بولیں گی ذکر و ذکر اس سے ہدایت کیوں نہیں لے مسئلہ تو یہ ہے مولوی تو آتا اس کو آپ نے ٹکٹ دیا ہوا ریٹرن پانچ سات ہزار یہاں سے کر کے بھی دینا ہے آپ نے ترم بڑے نرم دے گدیلوں پر سلاتے ہیں آپ اس کو تو اس نے تو کوئی بکری ٹائپ کی بات کرنی ہے نا یہ ساری باتیں جو آپ جانتے ہیں اور اب ازابی مولویوں سے سن رہے ہیں یہی بات پاکستان سے مولوی آ کے کرے تو وہ آپ کے پیسے تو ضائع گئے سرکار لہٰذا وہ تو ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے فلاسفہ کی بات تو مثلا وہ کیسے خراب کرتے ہیں آپ نے کسی سے کہا کہ بیٹا ذرا ادھر آنا اب کوئی فتنہ بعض آدمی کا اس کے پاس چلا گیا کہا دیکھو بیٹا کس کو کہتے اس آدمی نے کیا کہا یہ کہہ رہا تو میرا بیٹا جا کے امی سے پوچھنا تو کس کا بیٹا ہے یہ تو کہہ رہا ہے تیری ماں کے ساتھ اس کے تعلقات سے ادھر میں تمہیں بتاتا اس نے جا کے جناب ڈکشنری کھولی اور کہا کہ ادھر انگلش میں دیکھ لے سن کس کو کہتے اور عربی میں دیکھ لے ابن کس کو کہتے اور اردو میں دیکھ بیٹا کس کو کہتے یہ تمہیں کیا کہ اب وہ بڑا لاگ بگولا جاگنا گلے پڑ گئے بیٹا مجھے کہا ہوتے کون دیکھا یہی کام یہ مولوی کرتے ہیں ولہ جی نے گن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے شابہ میں جو اس سے متشاب چیزیں ہوتی ہیں قرآن بہین ہے ٹھیک ہے نا جی لہذا اس جنس کے معاملے میں جو, جو خدا بنا دیتے اللہ نے اپنی نور میں سے الگ کر کے آپ دیکھیں ایک نوٹ ہے میں اس کو پکڑ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں پھاڑ دیتا ہوں ایک ہی مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں اس کے دونوں ٹھیک ہے جی ایک ہی سیریل نمبر ہے ایک طرف عربی میں ہوگا انگریزی میں ہوگا ایک نمبر ہے اس پہ ہاں محکف میں یہ حصہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حصہ مجھ سے آلہ ہے اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھ سے ہے دونوں برابر ہیں نا دونوں جڑیں گے تو چلیں گے میں پھاڑ کے دکھاؤں آپ دونوں جڑیں گے تو چلیں گے آدھا جا کے کبھی مارکیٹ میں نہیں چل سکتا آپ پانچ کے جو نوٹ ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے بازار میں چلے جائیں کہ یار اس کا سوئی مجھے دے دو ڈھائی بنتے نا آپ کے سوی دے دو مجھے کبھی آپ کو دس درم بھی نہیں دے گا اس پھٹے ہوئے کے ہاں جڑیں گے یہ کہتے اللہ رسول ایک نوٹ کے دو ٹکڑے ایک نور کے دو اور دونوں برابر ہیں نا دونوں جڑیں گے تو کام چلے گا نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بری اور قرآن خاموش نہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاح مولوی نے یہ کہا ہے اللہ نے فرمایا اتنا خضو اخبار اہم و روحبان اہم انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو احبار کہتے ہیں علما کو روحبان کہتے ہیں درویش کو پیر کو تو ان کو انہوں نے خدا بنایا تو عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے ان کا حضور ہم نے اپنے وہ جو کو کبھی بھی خدا نہیں مانا آپ نے فرمایا تم نے اللہ کی آیات کے مقابلے میں ان کی رائے کو ترجیح دی انہوں نے کہا یہ حلال ہے اللہ نے کہا یہ حرام ہے تم نے ان کی بات مانی تو تم نے ان کو خدا بنا لی ٹھیک ہے نا جی اللہ قرآن حکیم واضح طور پر کہہ رہا ہے کودی نہ مانا بشرو میں بشر ہوں مولوی کہتا ہے نہیں وہ خدا سے اب بتائیے آپ نے کس کی بات مانی آپ کہیں قرآن میں نہیں قرآن آپ کے گھر میں نہیں بہت مہنگا بکتا ہے لے نہیں سکے آپ آپ تو روز سبارہ پڑھ لیتے مولوی کا کوئی عذر نہیں ہے کہ مولوی نے گمراہ کیا ہے قرآن آپ کے پاس موجود ہے قرآن کیا کہتا مولوی آپ کو یہ کہتا ہے یہ نوکری چھوڑ دو پاکستان میں جا کے دکان کر لو کبھی نہیں مانتے آپ وہ تو آپ جمع کر لیتے کالکولیشن کے مولوی تھوک لگا رہے ہیں اس کو کیا پتا سی ہے سارا دن مسجد میں گھسا رہتا ہے اسے کیا پتا یہ تو بھوکا بھروانے لگا پاکستان میں کیا ہوتا کاروبار وہ بات آپ نہیں مانتے اچھا مولوی کہتا ہے ووٹ فلاحوں کو دینا ہے آپ کہتے ہیں نہیں سارے دے دیں گے مولوی کے کہنے پر ووٹ نہیں دیں آپ کہتے ہیں سر سائیں جا ووٹ پٹو جائے ٹھیک ہے نا جی سار پیر پکارے گا ووٹ پٹو گا یہ کوئی ازر نہیں ہے کہ جی مولوی نے کہا ہے قرآن آپ کے پاس موجود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ہو یا ہمارے لیے فخر ہے آپ نے خود کہہ میں آدم کا بیٹا ہوں اور میں تمام آدم کی اولاد میں سب سے افضل ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ تو آدم کی تمام اولاد سیرت بیان کرنے لگے تو جہاں اللہ تعالی نے اختصار سے کام کیا ہے ان کلّا خلو کے <نَظِيم> نظیم این ابھی تو عج... یعنی ہمیں تعلیم دی ہے یہ نہ کیا کرو یہ نہ کیا کرو ولا یکت بازم بازا ولا تنازل القاب یعنی ہمیں نصیحیں کی کہ ایسے بنو ایسے بنو ایسے بنو حضور کو کیا کہا حضور کو کہا کہ چوٹیوں پر یعنی اخلاقیات کی انتہا پریں آپ ان کا نظیم اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کی پوری زندگی کی قسم اللہ خاتے ہیں اللہ کا یعنی کسی کے کردار کی قسم کھانا اور اقدار کون سا جو ہے اس کا کون سی سیرت اور کون سا کردار پیدا ہونے سے لا رخ تیری پوری زندگی بائی یور لائف جس دن سے ہم تو پیدا ہوا ہے تیرے وفات تک پوری زندگی اور اس کی بات بھی زندہ کیجیے تو یہ تو ہے حضور کی سیرت اس کا مطلب ہے اللہ نے بھی اختصار سے کام لیا ہے تو ہم کیسے اس کو کھول کے بیان کر سکتے باقی رہے گی سیرت کس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے تھے کس شان سے کیا اور اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تکمیلی سرٹیفکیٹ دیا کہ نہیں دیا کہ نبی جو تیرے کام حوالے کیا گیا تھا تو نے اسے پورا کر دیا وہ ہے یا نہیں اس پہ ان جمعے کے بات ہوگی جو کو میرا یہی موضوع ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یعنی مقصد بے سکتے اللہ نے کیوں مبعوث فرمایا اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طرح پورا کیا یہ میرا مقصد اس کا موضوع ہے اور یہ کہ ہمارے ذمہ کیا ہے حضور نے جاتے ہوئے ہمارے ذمہ بھی کوئی کام چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا اور ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے یہ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے آج حضور کی جنس پہ بات میں نے کی کہ یہ مولوی حضور کو انسانوں میں سے نکالنے کی کوشش کر خدا بنا انسانوں میں سے نکال کے جن نہیں بناتے فرشتہ بھی نہیں بناتے اس لیے کہ جہاں فرشتوں کی انتہا ہے وہاں آ حضور وسلم کی ابتدا ہے فرشتوں میں سے تو نہیں ہو سکتے جہاں جب کہتا میں ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں وہاں سے مصطفیٰ جاتے سمجھ لیں نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں میں سے نہیں ہو سکتے تو اگلی بات رہی یا خدا یا پھر انسان ہیں یہ اور خدا تو ہو نہیں سکتی جب کہ خدا قرار ہے اس جیسا کوئی نہیں اگر جیسا کوئی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں تو انشاءاللہ کام پہ گفتگو ہوگی واپر زا سوال اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہے اس موضوع پہ کل پانچ سات منٹ ہے پہلے بتایا کہ یہ پچھلے نبیوں کے دور میں بھی رہا کہ ان کو بشریت پر اعتراض رہا کہ جی یہ بشر ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا اگر بشر ہے تو نبی نہیں ہے اللہ فرشتہ اتارنا چاہیے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی ہے تو پھر بشر نہیں ہو سکتا بات وہی ہے باقی اس کے بعد جو شروع ہوا یہ کام یہ بہت بعد میں ہوا ہے یہ بہت بعد میں جا کر ہوا ہے بات نور اور بشر کی نہیں ہے نور کوئی اور چیز ہے میں نے کہا کہ اللہ نور سے نہیں بنا ہوا ہمارے اندر دو چیزیں انسان مجموعہ دو چیزوں کا ایک ہے نور یعنی روح جسے اللہ نے فرمایا کہ میری طرف کلر روح میں نہ میرے ربی فائدہ نہ فخت تو پھر روح اللہ نے آزم کا بدن بنایا مٹی سے رو ڈالی اپنی طرف سے. روح نور ہے لہذا وہ کہیں بھی نہ ایکس رے میں آتی ہے جب نکلتی ہے کوئی دیکھے کہ جی وہ جا رہی ہے یا آ رہی ہے کبھی سکین میں نہیں آئے کہ چوتھے مہینے میں بچے کے پیٹ میں آتی ہے وہ ان کو جیسا ایک ہفتے کا ہلتا ہوا بچہ نظر آتا ہے ایسے ہی انہیں چار مہینے کا چھ مہینے کا ہلتا ہوا نظر آتا ہے یعنی فزیکلی ایک ہے بدن ایک ہے روح یہ نور ہے رو نور ہے بدن بشر ہے ہم لوگوں کی بشریت ہماری نورانیت پر غالب ہے نورانیت ہماری اس کے تابع ہے ٹھیک ہے جی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت غالب تھی بشریت مغلوب تھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے جا کے ہم گناہ کر جاتے ہیں نا کیوں کر جاتے ہیں ہماری بشریت غالب آ جاتی روح دب جاتی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کرتے آپ کی نورانیت غالب تھی بشریت لاتے تھی لہذا کبھی بھی آپ کو وہ گنا پر آمادہ ہی نہیں کر حضور جنس کے لحاظ سے بشر ہیں نورانیت کے لحاظ سے روح کے لحاظ سے تو وہ ناپی نہیں نہ جا سکتے کوئی نبی بھی اس کا یاتا نہیں کر سکتا میں نے پہلے ارض کیا کہ اس کو نہیں ناپا جا سکتا لیکن اس میں احتیاط کیا ہے مسجد نبی میں جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تو مسجد نبی میں ایک مراقوں کا بورا آدمی تھا میرے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تو ریاض الجنہ صبح سے جا کے ہم نے ڈیرا لگا لیا بڑے دکے وکے کھائے وہ بھی میرے ساتھ وہ ایک شیر پڑھتا جتنا عرصہ ماتا, میں تقریباً ساڑھے تین چار گھنٹے اکٹھے رہے ہم وہ ایک ہی شیر پڑھتا اور وہ شیر ہے ہمارے مسئلے کا حل وہ کہہ رہا تھا و محمد ان بشر ان لئی سے تل بشر یا تو حجر ان لئی سے محمد بشر ہے لیکن بشر جیسے کہ ہوگے تو غلطی کرو کوئی بشر مانے نہیں جنا یہ کہ محمد میرے جیسے لیکن جب جنس گنواؤ گے تو کیا کہ انسان ہی کہو گے نا ان کو آدم کا بیٹا ہی کہو گے, نا لیکن ناپو گے تو ناپ نہیں سکو گے کل بشر کبھی بھی نہیں کہنا بشر جیسے محمدن بشرن بشر نہیں کل بشر یا و حجرن حجر نہیں کل حجر یا کو پتھر ہے لیکن گلی کا پتھر اٹھ کے کہے کہ پتھروں جیسا جی فخر سے اٹھ کے کہہ کہ کے وہ بھی پتھر میں بھی پتھر برابر ہو سکتا لیکن جب جنس یا کوت کی گنواؤ گے تو کیا کہ وہ, وہ چاندی ہے وہ المونیم ہے کیا کے گلی کا پتھر اٹھ کے کہے کہ میرے جیسا پتھر یا کو تو نہیں لا کل ہے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ لاہور میں جو گورنر ہاؤس ہے جب انڈیا پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو ایک مہترانی چوڑی اپنے بچے کے ساتھ باہر دے رہی تھی جھاڑو سڑک سڑک صاف کر رہی تو یہ عام طور پہ پاکستان میں عیسائی ہوتے ہیں اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے قیامت کے دن ہمیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی اگر ہم انہیں برابر طور پہ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سلوک کریں جس برتن میں ہم پیتے ہیں انہیں پلائیں اور کھاتے اور کھلائیں تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی عیسائی باقی نہیں ہم جان بوجھ کر عیسائی رکھا ہوا تاکہ ہمارے باتھ روم صاف کریں مسلمان ہوگے تو پھر کیا ہو یہاں سول ٹریٹمنٹ پلانٹ میں سارے مسلمان کام کر رہے ہیں کسی کے ہاتھ گندے نہیں ہوتے لیکن وہاں وہ پیالے کو ہاتھ لگا دیں تو نہیں کرنا چاہیے چودوں والا کام ہم کرتے ہیں بہرحال وہ محترانی جو تھی وہ صاف کر رہی تھی تو ایک جلوس نکلا آزادی ہم دے کے رہیں گے آزادی ہم کیا چاہتے ہیں آزادی تو بچہ اما کو پوچھتا ہے اماں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مہترانی اٹھی اس نے جھاڑو رکھ ناز کی نگاہ ڈالی وہاں گورنر اس وقت انگریز تھا تو اس گورنر ہاؤس کی طرف اس نگاہ ڈال کے کہنے لگے پتر اے ساڈے کو آزادی منگ دینے یعنی اس نے صرف عیسائی ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو گورنر کے ساتھ ملایا اور کہا پتر ہے سڈے کو عیسائیوں سے ہم آزادی مانگ رہے تھے نا انگریزوں سے تو اس نے ملکہ پرتانیا کے ساتھ جا ملی ہے وہ چوڑی کہتے ہیں پتر ساڈے کو آزادی منگ دینے اگر آدمی یہ کہے گا ہمارے جیسے بسے تو میترانی اور ملکا والا حساب ہو گیا بلکہ اسے بھی زیادہ مارے جیسے نہیں لہسا کل بچت لیکن ہے بچت یہ ہے اس مسئلے کا وخرود آوانند